بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحم صلی علی علیہ محمد وََ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صفحہ نرباشہر صغر والی این ایس او ونباشہ اور باقی تمام سامین خارن گرامی برادران سب سمجھنے بارشی سلامت کرتے ہیں جین گرامی آپ سب کو بہت بہت مبارکبادی کے ساتھ سلامت کرتا ہوں الحمدللہ للہ شریف کا جو ہے دعائ صبھیا جو ہے آپ لوگوں تک مکمل پور لیا پینسٹھ درسوں میں الحمدللہ 65 درسوں میں اور آج سے جو دنیا کا سب سے معروف ترین اورات اور وظیفہ اور جو ہم لوگ ہر روز صبح کے وقت مساجد میں پڑھا کرتے ہیں گول دائرے کی شکل میں عورتِ فتھیہ کے نام سے معروف اور مشہور ہے اور امیر کا بیر علیہ رحمہ کی جو ہے کتاب اولاد عمیریہ کے اندر بھی ہے دعوت شریف کے اندر بھی یہ دعا ہے اور اس کی مختلف عالم اسلام کے علماء عالیہ سنت کے علماء جو صوفی بزرگ لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کے کئی ترجمے کیے ہیں دو ترجمہ میرے پاس ہے تو منواشی دنیا میں سے بھی جو ہے اس کے پرانے فارسی ترجمے تو ہاتھ میں نے نہیں دیکھا لیکن اردو ترجمہ مبشر بشر الباخرشید کے تجمہ ہیں تو یہ اوراد فتحیہ کے سلسلے میں جو ہے آج کے درس ہمارا درس نمبر تین سو اٹھاون ایک تو تین سو اٹھاون جو دعوت کے شروع سے ابھی تک کا اب درس ایک جو ہے اب عوراد کا درس نمبر ایک ہے اور یہ مقدمہ اور تعارف اوراد فتح کے بارے میں ہے کہ یہ عوراد فتحیہ جو ہے خود فتح کے کیا معنی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے بارے میں امیر کبیر اور دوسرے علماء اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اس کے اندر جو دعائیں ہیں خلمات مقدسہ آسمائے اعظم ہیں ملک الجبار شرمِ اسلح میں اس کے مختلف چار پانچ مختلف حصے ہیں تو ان کے بارے میں جو ہے اس دعا کے عظمت کے حوالے سے تھوڑی بہت عالم کو امیر کبیر خود اس دعا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تھوڑی سی توضیحات آپ لوگوں کو دے دوں گا اس کے بعد پھر ہم اصل اوراد میں داخل ہو جائیں گے تو یہ فی جو ہے پہلا درس اورادا اوراد فتح کا پہلا درس مقدمہ اور تعارف اوراد فتح کے عمان سے تو خود اوراد فتح میں لفظ اورات جو ہے وردن کی جمع ہے جس کے معنی لغت میں لکھا ہے وظیفہ دعا تو کہ اوراد کا معنی ہو گیا دعا جیسے ہم دعائے صبحیہ کہتے ہیں تو اوراد فتھیہ بھی گویا کہ دعائے فتھیاں کہیں تو بھی صحیح ہو جائے گا لیکن صبح صبح کے سنت کے فوراً بعض فرد سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعائے صبحیہ کے نام سے مشہور ہے اس کے بعد جو پڑھتے ہیں اور نماز نماز کے بعد دائرے میں پڑھتے ہیں ال دائرے میں اس کو وہ اوراد فتح کے نام سے مشہور ہے جو دنیا میں ہاں جی کشمیر میں بھی پہلے آجہ پڑھا کرتے تھے ترکی میں بھی ابھی دیکھتے ہیں نیٹ پہ وہاں بھی جو الوی لوگ ہیں الوی, نو، الوی صوفی ضرور لوگ ہیں وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں باقی بلتستان بھر میں نرواش دنیا پوری پاسن میں جہاں کہیں بھی نرواش مساجد ہیں ان سب میں صبح کی نماز کے بعد یہ دعا جو ہے باقاعدہ ہمیشہ بلا ناغا جو ہے پڑھتے ہیں تو اس کا جو ہے اورات کے معنی جو ہے ورد ان کے جمع ہیں وظفہ دعا کے معنی میں یعنی ایسی دعائیں و وظائف جو ہمیشہ اورات کے معنی ایسا ہے ہاں جی ایسی دعائیں اور وظائف جو ہمیشہ بلا ناغا پڑھی جاتی ہیں اس سے ورد کہتے ہیں ورد کے مطلب کیا ہے ایسی دعائیں اور وظاہب جو ہمیشہ بلا ناغا پڑھی جاتی ہیں اسے اس ورد کہتے ہیں اسی سے اوراد فتح یعنی وہ دعائیں جو ہمیشہ ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں ہمیشہ جو ہے باقاعدہ بلا ناغہ پڑھا کرتے ہیں اور یہ کا مانت اور اورات کا مانت تو معلوم ہو گیا وظیفہ دعا ہمیشہ پڑھی جانے والی دعا بلا ناغا پڑھی جانے دا جا کو ورد اور اورات کہتے ہیں فتح کا معنی جو ہے عربی زبان میں فاتح یا وہ فتح کے معنی کھولنے کے معنی میں تو فتح فتح کا اسم منصوب ہے فتح کا عشم منصوبہ داروین نہ ہو میں اور فتح مزدر جو ہے کبھی اسم فعال کے معنی میں آتا ہے یعنی فاتح کھولنے والے کے معنی میں مزہ جو کبھی اسمول کے معنی میں استعمال ہوتی ہے یعنی مفتن کھولا ہوا کے معنی میں آتا ہے تو جہاں تک بنداخی کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مظر فاتح فاتحن کے معنی میں ہے اولاد فتھیہ یعنی فتح کی طرف نسبت والے اولاد یعنی فات فتح بیمانی فاتح کے معنی میں اور اسی مظر کو اسے منصوب بنایا پھر یہ مظہر جو فاتح کے معنی میں ہے اس فعل کے معنی میں ہے اسی کو اسے منصوب بنایا اور فتحہ ماں پھر بنا بنایا تو اوراد فتح کا معنی پھر کیا بنے گا جس کے معنی یوں مان جائے یعنی اے سی ورد وظائف ہاں کا مجموعہ اے سی ورد وظائف کا مجموعہ اے سی دعاؤں کا مجموعہ جو جو مومن اسے پابندی سے پڑھتے رہیں ہاں جی جو مومنین اسے پابندی سے پڑھتے رہیں،, رہیں تو اس کے لیے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا دروازہ کھولنے والا ہے یہ اورات جو بندہ پابندی سے اس کو پڑھتے رہیں گے تو اس دورات کی برکت سے ہاں اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولنے والا ہے یہ اورات بندے کے لیے اللہ کے رحمتوں کے دروازے کھولنے والا اورات ایسا ورد وظائب جس کے پڑھنے والا جو ہے یہ اورات اس کے پڑھنے والے کے لیے تھل تھل وسیلہ بنے گا ذریعہ بنے گا کہ اس كے لیے اللہ تعالیٰ كے رحمتوں کا دروازہ کھل جائے گا اور انایات الہی کا دروازہ اس کے لیے ہاں چلا جائے گا کھلتا جائے گا اور یہ مطالب جو ہیں بحوالہ اوراد فتح تجمن نذیر احمد ناش بندی صفحہ نمبر جو ہے چھیالس پہ انہوں نے جو یہ چن عبارتیں انہوں نے لکھا ہے اس حوالے سے چنان جی حضرت شاہ یعنی اس کتاب کی جو ہے جو میں نے جو مطلب آپ لوگوں کے اس اوراد فتح کے حوالے سے بتایا اسی کے شبیح مطلب جو ہے اے اے اوراد فتح نذیر احمد نش نے اوراد فتح اپنی کتاب کی سوال نمبر چھیالیس پہ انہوں نے لکھا ہے کہتے ہیں چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ معدس دلوی اپنی کتاب کے انتباہ فی سلاسل اولیاء میں اوراد فتح کے بارے میں یوں گوہر ہر افشان ہیں کہتے ہیں یہ اوراد کے ایک ہزار چار سو ولی کامل کے متبرک کلام سے جمع ہوا ہے جو مہدس دلوی سے جو نقل کیا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا انتباہ فی صلاثل اولیا میں کہ اوراد فتھیہ جو ہیں ایک ہزار چار سو ولی کامل کے متورک کلام سے امریکہ بین جمع کیا ہے اور فتح ہے فتح ہے ہر ایک کی ان میں سے ایک کلمہ میں ہوئے فتح نے خدا کے رحمتوں کا دروازہ جو کھولا ہے ان ایک ہزار چار سو میں سے ان میں سے ہر ایک کو ایک قسم سے ایک دعا سے ان کے اللہ نے دروازے کھولا ہے جو حضوری کے ساتھ اپنے اوپر لازم کر لی اس کی برکت اور صفائی مشاہدہ کرے گا لہذا اس اوراد میں جو لکھا ہے حج ترجمہ اوراد فتح نظیر نسبندی سوا نمبر چھالیس پہ انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے نسبندی کا اور مادی دہلوی کا یہ کلام نقل کرتے ہوئے فرمایا جو شخص جو ہے یہ چونکہ ایک لاکھ چار سو ایک ہزار سوری ایک ہزار چار سو یعنی چودہ سو ولی ایک عمل کے متبادل کلام سے جمع ہوا ہے امیر کبھی نے ان سے فیض لے کر اور ہر ولی کا جو کے لیے ان میں سے ایک دعا سے ان کے لیے دروازہ کھلا ہے ان کے لئے اللہ کی رحمتوں کا دروازہ کھولا ہے لہذا اگر کوئی دعا کو حضوری کے ساتھ اپنے اوپر لازم کر لے یعنی دعا کے معنی مفہوم کو سمجھ کر اس کے معنی مفہوم کو ذہن میں لاتے ہوئے اور اس کو پوری توجہ کے ساتھ جو بندہ اس دعا کو پڑھنے پہ مداوع مت کرے گا تو اس کی برکت اور صفائی کا جو ہے وہ مشاہدہ کرے گا تو اس کے وہ اس دعا کی برکتوں کو اور اس کی نورانیت کا مشاہدہ کرے گا اور میرے اسی مدعا کو جناب انصر صابری نے بھی اپنی تعریف اوراد فتح صفحہ نمبر اکیس میں یوں تحریر کیا میں نے کہا تھا نہیں یہ اوراد فتح کو فتح کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس سے اللہ کے رہا ہوں ایسے ورد وظائف ہے جو پوری توجہ سے پڑھیں اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے دروازے کھولنے والے اورات اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے دروازے کھولنے والے اورات ہدایت کے دروازے کھولنے والے اللہ کی معرفت کے دروازے کھولنے والے اوراد ہیں جن کو پابندی سے پڑھیں گے ہاں جی توجہ سے حضور قلب سے حضور خلوص سے پڑھیں گے تو یہ جناب انصر صابری صاحب نے بھی اپنے طالب اورات فتح صبح میں کس پہ یوں تحریر کیے ہیں آ فرماتے ہیں اوراد فتح آپ کی یعنی حضرت امیر کبیر سرمدانی کی یہ تعلیف چار سات دو چالیس یہ بزرگ فرماتے ہیں چار سو چالیس اول اللہ اور ان تینتیس مشائق کے چار سو چالیس اولیا اور ان تینتیس مشائق کی توجہ کا نتیجہ ہے جن کی آپ کو یعنی حضرت امیر کبیر کو صحبت و اجازت عطا ہوئی امیر کبیر نے تینتیس مشائق سے جو ہے آپ نے فیض حاصل کیا ہے تریکت کی اور چار سو چالیس اولیاء سے آپ نے فیض کیا ہے یہ دعا کون سے لیا ہے تو آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں جو کہ یہ تعلیم جو چار سو یعنی اوراد خطیہ جو ہے چار سو چالیس ولی اللہ اور ان تینتیس مشائق کی توجہ کا نتیجہ ہے جن کی آپ کے نات تعمیر کا ملک سہبت و اجازت عطا ہوئی یہ اوراد قرآن حکیم کی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روح پرور تیار ہوئی ہیں جو بے کیف دل میں اتر کر اسے مطمئن کر دیتی ہے یہ ان صابری صاحب اس کے بارے میں یوں خیال کرتے ہیں اورد فلیٰ کو پڑھتے ہوئے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے گناہوں کے اعتراف میں اپنے آنکھوں کو پرنم اور سر کو نگون نیچے نہ کرے ہاں جی اس کے یقیناً اس کے معنی آنکھوں کو مد نظر رکھ کے پڑیں گے اس کے آنکھوں سے ضرور آنسو بہنے لگے گا اور جو ہے وہ سر نیچے ہو جائیں گے اپنے گناہوں کی طرف اپنے آجزی کی طرف اپنی کمزوری کا اس کا احساس ہوگا اللہ کے حضور میں اس کے بعد اس کے کمزور اور ناتوان ہاں جی تھرکتے ہوئے ہاتھ دامن دامن پھیلائے نظر آئیں گے دامن پھیلائے نظر آتے ہیں دل پوری پوری وجدانی کیفیت سے لوریز نظر آتا ہے کیونکہ اوراد فتھیا کا ایک ایک جملہ اور ایک ایک المہ معرفت الہی کے ناپید کنار سمندر کی ایسی شفاف اور صاف لہریں ہیں جو ساحل دل سے ٹکرا ٹکرا کر اس سے گناہوں کی آلودگیوں کو صاف کر کے اسے عید حق نما بنا دیتی ہے بہت خوبصورت جملہ ہے جو کوئی دین و دنیا کے اغراض و مقاصد حاصل کرنے کے لیے پورے ذوق و شوق اور خضوع کے ساتھ بعد نماز تحجد انہوں نے فرمائے بعد نماز تحجد یا بے وقت فجر ہاں جی سبح کی نماز کے بعد باوضو با قبلہ روح ہو کر پڑے تو انشاءاللہ اللہ مراد بر آئے گی اور ہر معاملہ میں کامیابی قدم چمے گی یہ ان کا احار خیال ہے جناب ہاں جی اوراد فتح تجم و تشریح سوائے کس پہ مترجم اس کا عنصر صابری صاحب ہے ہاں جی تو یہ ان کا احارہ خیال ہے اس کے بارے میں تو ازان گرامی جو ہیں یہ اوراد فتح انتہائی پر نور انتہائی بامانہ اس میں ایک حصہ جو ہے شروع میں عظم سے شروع ہے پھر ملک الجبارم حفظ اللہ ع جو ہے اس کا بہت تقرار ہے اللہ تعالیٰیٰیٰیٰیٰ کے ایک دو اسماع الحسن کے ساتھ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰیٰیٰیٰیٰی کے جو ہے ننانو اسماع الحسن ہے یہ سب سے عظیم جو ہے برکتوں والے اسماع الحسنہ ہے اس کے بعد پھر لاؤش ثناء والی حصہ ہے اس کے بعد دوسرا جو ہے ذین اسلام کے بارے میں اور ایمانیات پر خودشادت شادت دیتے ہیں پھر آسلاط کا حصہ ہے پھر آخر دعا فاتیا ہے اور دعا تشف ہوئے تو اس میں چار پانچ جو ہے حصے ہیں مختلف ہر ایک میں جو ہے انتہائی قرمانہ انسان کے روح کو جھلا والی والے انسان کے گناہوں کو اگر خلوص سے پڑھیں بخشنے والی انسان کے اندر کمال آجزی پیدا کرنے والی اللہ کے حضور میں اس دعا کے اندر مطالف ہیں معرف ہیں اگر ہم اللہ ان کو معنی وہم کو سمجھ کر پڑھیں تو ضرور ہمیں اس سے ہم بہت ہی مستفید ہوں گے تو آج کے درس میں یہیں پر اکتفا کروں گا اس مقدمے میں ایک اور درس ہوگا اس کے بعد پھر ہم اصل متن میں داخل ہو جائیں گے